جلوس حکمل جلوس متر خات چلار کے نہ سنسرنگ اور حقوق دلار سے حکم جلوس پتر خات فکسو کے اندر رسول اللہ یاکم اور جلوس بتر ترقات تحذیر دے زان در باسید کے نا سونا فلا کے کے من ناسر فلارکی دلہ رواسی خوردان فلارکی نور صاحب محبوب اللہ چار نفسرے تو ارض فارزمنگا تو اندو کنا سنن کنا تحدوس فیها خبر کہ اون فدی کہ اندو ذروت ہماری فقاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیۃ منا اور خمکے نہیں کھا حقوق دلالا لا کوئی قضیشر شروع نہیں ان ابیتم کہ انکار کوی تاسو جو ضرور ستلطقات نا حضرت بھی ف تو طریق حق ہو ور کے کار حق تری خانس اللہ اصر حق داری کالا غذ البصر تو جمری دقوق نظر خط قول دا اجنبیات نام خا پار کی زنارت ہی رہے گی نسر جتنے سر تو خوف ر قدرت الب کے معلوم نہ قد البصر قطع قول او اجنبیات نف الزا زرنا اسلامی دے مسلمانوں سے عمل نہ رد السلام دے کافی گر دے دے رب سلام تو سلام کن رو مرول خوری سوم مم بن پارا مچھر کے خیر والے خیر والے لیکن وعلیکم السلام دادا راغری تاریبان داسی دا سلام آنا اجہر سلام تمہارا داد بھی گھر جہر سلام کون کے پخار جہر فتح بان ویوا کے سن کے سلام فتح ہوئی جہر ویت ہو جی. خواص و داؤں فرمانے کا شریعت علمان سخر دے, دے دے دے رد السلام وا رد السلام یعنی جواب اور المر بن جمیر حقوقدار دا مسافر دے ناگر لاروکھے لوٹے کے نواز دی گدی دماغی مسلمانوں کو مسافر سدھا انکار گئی برشاد سبھی لار کو بدل متغیر مرحو چما تکلیف سدا مرحو ماورت تکلیف سدا اوت لال چانور کشویدا اوتراروخاس مل جلوس بنا پان جائز طرف سیرجا ہو سنڈیتا سن کی پاترا پلاری کی ہر دیسی فیرا جکینا جی فی اویی ہر جو او طرف کتا اطرافہ دو گلتینا ستاکو کھئی حتی جسو علیہ جزم کے نمسازر فجلسد اولار لکھاری کیگی دو خام خد خرکونا انو منہ تخلیدہ لیکن لوگ رجل نمی رہتی ہیں اللہ سارے و سار شیطان جا قبل تغنی بھی فجلسد فجلسن نبی صلی اللہ علیہہ حتی قدد حاجتہا جم نے ایسا پرواد کے حق آخا تو حاج دہان سر وقار کر سر حمید آنند سن داغی پاکل کی تو قصور ہوں گا سر نے بیر سرات و سرام اس بدید مال امرادہ دا ہوگی دام نہق توجود نے بیر سرات و سرام حسن معاشرہ مانناس مع داغی پاکل کے با. ممضر تھے